اور جو بدیل لائے تو ان کے منہ اون ہی گئے اگ میں تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے